گزشتہ درسوں میں ہم نے اییا کناب دو ونسٹائن کن اس آیت کی تفسیر اس آیت کی تشریح کے سلسلہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عبادت عبادت کا مفہوم کیا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے میں عبادت کے مفہوم سمجھانے پر اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ جب تک عبادت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک معبود کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکے گا اور جب تک معبوت کی حقیقت کا علم نہ ہو اس وقت تک الہ کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا اور الہ کا مفہوم اگر سمجھ نہ آئے تو لا الہ الا اللہ پر ایمان پختہ نہیں ہو سکتا الہ کا سمجھنا اپنا اس وقت ممکن ہے جب تک عبادت کے مفہوم کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک الہ کا پتہ نہیں چل سکتا تو یہ بنیادی بات ہے اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے یہی کلمہ پڑھ کے بندہ در اسلام میں داخل ہوتا ہے اس لیے میں نے پہلے بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ آپ اسے محسوس کریں یا نہ کریں آپ اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں میں بار بار بار بار تکرار کے ساتھ یہ چاہوں گا اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں عام میں سے ہر ہر آدمی کے ذہن میں عبادت کا جو مصروم ہے وہ نقش کر دیں میں یہ جانتا ہوں لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں مجھے یہ علم ہے کہ علم کے لحاظ سے عقل کے لحاظ سے ذہانت کے لحاظ سے سمجھ کے لحاظ سے دانائی کے لحاظ سے لوگ مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار بات بندہ کرے وہ سمجھ جاتے ہیں. ذہین ہوتے ہیں اہل علم ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دو بار سمجھاؤ تو بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں تین بار سمجھایا جائے تو بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی کئی ایسے غبی اور ہماری زبان میں کند ذہن اور آپ کی زبان میں بٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار بار بار بار بار اسے سمجھایا جائے تو بڑی مشکل سے وہ بات اس کے ذہن میں مجھے یہ علم ہے کہ عام میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اہل علم بھی اور علم سے نابلد بھی ذہین بھی درمیانے ذہن کے بھی کند ذہن بھی میرے لیے تو آپ سب برابر ہیں عام میں سے اکثر لوگ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ عام میں سے اکثر لوگ عبادت کا مفہوم سمجھ چکے آپ کے ذہن میں بات بیٹھ چکی ہے لیکن جن کے ذہن میں ابھی تک خلف شار ہے ذہن پرا گندا ہے یا کچھ لوگ جو نئے آئے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ایک بار پھر دھو راتا ہوں اور وہ کام عبادت بنے گا جس کام کرنے والے کے ذہن میں کتنے عقیدے ہوں گے دو, دو عقیدے ذہن میں رکھ کے کوئی کام بندہ کرے گا کوئی عمل کرے گا کوئی تعظیم کرے گا جس ہستی کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ تعظیم کر رہا ہے وہ دو عقیدے اس تعظیم اور اس کام کو کیا بنائیں گے پہلا عقیدہ یہ کہ جس ہستی اور جس تعظیم کے جس ہستی اور جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں یہ کام کر رہا ہوں اس ذات کا غیبی تسلط ہے لفظ میرے آپ نے سمجھ لیے کون سا تسلط ہے غیبی غیبی تسلط کا یہ مطلب ہے میں اسے نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے ایک تسلط ہے سامنے بندہ کھڑا ہے ڈنڈا لے کے قوت سے طاقت سے ایک بات منوانا چاہتا ہے یہ غیبی تسلط نہیں ہے غیبی تسلط یہ ہے کہ وہ ہستی اور وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ وہ علیم بزات صدور ہے وہ علام الغیوب ہے وہ میرے سینے کے بھید جانتا ہے ایک نظریہ یہ دوسرا نظریہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں اس کو قوت حاصل ہے طاقت حاصل ہے ملک حاصل ہے بادشاہی حاصل ہے تصرف حاصل ہے اختیار حاصل ہے نفع پہنچائے اس کو روکنے والا کوئی نہیں نقصان دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں مدد کرنا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں غیبی قوت بھی اس کے پاس ہے اختیار بھی سارے کا سارا اس کے پاس ہے وہ متصرف فل ہے مختار کل ہے نفے نقصان کا مالک ہے دو عقیدے رکھ کر بندہ جو تعظیم بھی کرے گا وہ تعظیم کیا بنے گی اس تعظیم کو عبادت کس نے بنایا ان دو عقیدوں نے ان دو نظریوں نے اب آئیے وہ پھر ایک دفعہ دوہرات ہوں جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور جی اگر نبیوں ولیوں سے مدد مانگنا ناجائز ہے تو تم ایک دوسرے سے مدد کیوں مانگتے ہو کسی کو کہتے ہو پانی پلا دے کسی کو کہتے ہو میرا بوجھ لدوا دے کسی کو کہتے ہو ذرا میری مدد کر یہ شرک نہیں ہے میں نے کہا یہ شرک نہیں ہے اس لیے یہ شرک نہیں ہے کہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں جس کو میں مدد کے لیے کہہ رہا ہوں جس سے میں پانی مانگ رہا ہوں جس کو میں بوجھ لدوانے کے لیے پکار رہا ہوں میرا اس کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ اس کو غیبی تسلط حاصل ہے اس کے بارے میں میرا نظریہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مالک و مختار ہے بلکہ میرا نظریہ میرا عقیدہ اس بندے کے بارے میں یہ ہے آج اس کو میری ضرورت پڑ گئی ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں کل کلام مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ میرا ہاتھ گا یہ دو نظریے موجود نہیں تھے اس سامنے کھڑا ہے بندہ اس سے بندہ مدد مانگ رہا ہے سامنے کھڑا ہے بندہ اس کو بندہ کہتا ہے پہنچ میری مدد کو اپنے بھائی کو کہتا ہے اپنے دوست کو کہتا ہے اس کو دشمن مار رہے ہیں دشمن اس پر حملہ آور ہے دوست اس کا سامنے کھڑا ہے یہ کہتا ہوں میرے بھائی میری مدد کو پہنچ یہ کہنا شرک ہو نہیں بنے گا یہ مدد مانگنا عبادت نہیں بنے گا اس لیے کہ جس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے وہ سامنے کھڑا ہے انہی کانوں سے وہ اس کی بات کو سن رہا ہے اور مدد اس نے کرنی ہے تو بازو چلانے ہے تو چلانی ہے مدد اس نے کرنی ہے تو لاٹھی چلانی ہے مدد اس نے کرنی ہے کت صرف کرنی ہے مدد اس نے کرنی ہے طاقت لگانی ہے یہ مدد مانگنا شرک نہیں بنے گا لیکن جب کوئی آدمی یا علی مدد کہتا ہے یا یا رسول اللہ مدد کہتا ہے یا یا پیر مدد کہتا ہے یا اپنے بزرگ کو پکارتا ہے کہ میری مدد کر اس وقت اس کا نظریہ یہ ہے کہ بزرگ کو میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ بزرگ مجھ کو دیکھ رہا ہے حضرت علی مجھ کو دیکھ بھائی اگر یہ عقیدہ نہ ہو دماغ خراب ہے کہ یا علی مدد کرے پھر مدد کے لیے کیوں بلائے اس کا عقیدہ ہے کہ جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ میرے حال سے واقف ہے اور مدد کرنے پر قادر بھی ہے یہ دو عقیدے رکھ کر جو کام بھی کرنا تھا اس کام نے کیا بننا تھا عبادت کیا بننا تھا عبادت ان دو عقیدوں نے اس کام کو کیا بنانا تھا عبادت بنانا تھا جب حضرت علی کے لیے یہ دو عقیدے رکھ لیے گئے تو پھر یا علی مدد کہنا حضرت علی کی کیا بن گئی عبادت اور کلمے میں پڑھا ہے لا الاحا عبادت جس کی کی جائے وہ معبود ہوتا ہے اور معبود جو ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے معبود جو ہوتا ہے وہ کون ہے الہ ہے تو یہ دو سفتیں اب کس میں پائی جاتی ہے الہ میں عالم الغیب ہونا نفع نقصان کا مالک ہونا یہ دو سفتے کس میں پائی جاتی ہیں الہ میں معبود میں ذرا دیکھیے ایک جگہ بیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے سفر تین سو پینتالیس سورت کا نام ہے سورت نمل قیمتی والی صورت نمل عربی میں کہتے ہیں چیمٹی کو اس میں چیمٹی کا تذکرہ آیا اور اللہ کو اس چیمٹی کی بات اتنی پسند آئی اللہ نے پوری سورت کا نام رکھ دیا چیمٹی والی سورت آل آل وہ کبھی موقع آیا تو وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ چیمٹی نے کیا کہا تھا سورت نمل سورت نمل کی آیت نمبر ساٹھ بیسویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے جی مل گیا امن ام خلق السماوات و بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو سوالیہ انداز ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں استفام استفہامیہ انداز اختیار کیا سوالیہ انداز اختیار کیا امن ام خلق السماوات و بھلا کون ہے بتاؤ او مشرکو بتاؤ او غیر اللہ کے پجاریو بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وہ انزل اللہ کمن سمائے مان اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی زمین جب خشک ہو گئی تو اوپر سے پانی کو برسانے والا کون ہے اور اس پانی کو تم استعمال کرتے ہو اس کو پیتے ہو اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہو یہ آسمان سے اوپر سے بارش کا برسانے والا بھلا کون ہے امبت نا بھی بس ہم نے اگائے انداز بدل دیا پہلے استفامیہ انداز ہے کیسا عجیب رنگ ہے اللہ کی کتاب کا سبحان اللہ پہلے استفامیہ انداز ہے بھلا کون ہے بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور کون ہے جس نے آسمان سے اتارا پانی پھر انداز بدل دیا اب یہ نہیں کہا کون ہے جس نے زمین سے اگایا نہیں انداز بدل دیا فرمایا امبت نا بھی پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے اگایا نسبت اپنی طرف کر دی پھر ہم نے اگایا بھی اس پانی کے ذریعے حدائق باغات ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے باغات ذات بہ جت ان رونق والے کبھی باغوں میں رونق دیکھو کتنے رنگوں کے پھول کھلتے ہیں کتنے قسم کے پھل ہیں اس میں سبزہ ہے اس میں کئی قسم کے درخت ہیں یہ رونق والے گلشن یہ رونق والے باغ اس پانی کے ذریعے کس نے اگائے ما ماکان لکم ان تم بے تجا رہا تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم درخت ہوگا <سلام> یہ سب تو شامل ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی عالم کوئی جاہل کوئی پیر یا اس کا مرید کوئی نبی یا اس کا امتی کوئی امام یا اس کا مقتدی کوئی شہید یا کوئی امام یا کوئی صالح ما کانا لکم ان تم بے تجا رہا تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اس زمین کے درخت اگاؤ ہو. توجہ کیا آپ نے اس بات پہ کیسا انداز ہے ذرا مڑے واپس مڑیے پھر آپ کو مزہ آئے گا انداز کیا اپنایا فرمایا ہم نے تو زمین بنائی ہم نے پھر آسمان بنایا پھر ہم نے اوپر سے پانی برسایا پھر ہم نے پانی کے ذریعے اناج پیدا کیا پھر ہم نے پانی کے ذریعے باغات بنائے باغات میں رونق دے دی اس میں پھل اس میں پھول اس میں سبزہ نباتات پیدا کیے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں تم جو ہو تم میں نبی بھی ولی بھی پیر بھی فقیر بھی میں تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آسمان سے بارش برساؤ تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ زمین سے بھاگات اگاؤ تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ درختوں کے ساتھ پھل لگاؤ میں تو صرف اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک درخت تو بنا کے دکھاؤ انتم بے تجا رہا تم اگاؤ اس کا کوئی ایک درخت یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے اب نگاہیں آپ نیچے جھکائیں پرانے پاک کے صفحے کو اب دیکھیں فرمایا آسمان و زمین کو بنانے والا میں آسمان سے پانی کا برسانے والا میں اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے باغات جن میں بڑی رونقیں ہم نے دے دی ان باغات کو باہر نکالنے والا سبزے کو زمین سے نکالنے والا میں اللہ کیا میرے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے یعنی اپنے کمالات کا ذکر کر کے بتانا یہ چاہتی ہیں ارے الہ وہ ہوتا ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے الہ وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے الہ وہ ہوتا ہے جو بارش برسانے والا ہوتا ہے الا ہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بل ہم کلون نہیں نہیں بل ما قبل کی نفی ہو گئی کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئلہ نہیں بلکہ یہ لوگ ہیں یہ جو مشرق لوگ ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں یا دلون حق سے پھرنے والے یہ حق کی طرف نہیں آتے یہ حق سے پھرنے والے لوگ ہیں اب من جل لرزا کرارا اب انداز دیکھیے قرآن یہ تو عربی زبان ہے نا اس کو جب ہم بیان کریں گے اپنے انداز میں پھر آپ کو لطف آئے گا کہ انداز کیا اختیار کرتے ہیں فرمایا پہلے تم سے سوال کیا میں نے آسمانوں کو بنانے والا کون زمین کو بنانے والا کون آسمان سے بارش برسانے والا کون پہلے میرا سوال یہ تھا بتاؤ یہ کون ہے کرنے والا ام من جال کرارا اچھا اس پچھلی بات کو چھوڑو یہ بتاؤ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا اچھا اسے چھوڑو اسے چھوڑو چھوڑو کہ وہ کس نے بنایا اس کے جواب دینے کی بجائے یہ جواب دو امن ام جال کرارا کس نے زمین کو بنایا ٹھہرنے کی جگہ جس میں تمہارے چوپائے ٹھہرے جس میں تم خود ٹھہرو جس میں تم چلو جس میں تمہارے چوپائے چلیں یہ قرار ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا وجال خلا لہا اور زمین کے سینے چیر کے نہریں کس نے بنائی زمین کے بیچ میں نہریں کس نے بنائی وجال الہار رواسیا اور جب پانی پر زمین کو ٹہرایا اور زمین ہچ کھانے لگی جال لہار اواسیا ہم نے زمین کو ٹکانے کے لیے اس پہ پہاڑوں کے بوجھ رکھے یہ بوجھ رکھنے والا کون ہے بھلا بتاؤ تو صحیح یہ بوجھ رکھنے والا کون ہے وجالا بہرئی ہاجن اور دیکھو تو صحیح دو سمندر چلتے ہیں دو سمندر چلتے ہیں جن کو سورت فرقان میں بیان کیا ہاضا ازمن یہ ایک میٹھا خوشگوار پینے میں مزیدار اور دوسرا مل ہل نمکین خارا جو زبان کو لگایا نہ جا سکے دونوں سمندر کو ہم نے چلایا وجالا بین البہر نے اور دو سمندروں کے درمیان پردے رکھنے والا کون ہے اس سمندر کو اس طرف اس سمندر کو اس طرف ملنے نہیں دیتا سنا ہے بنگلہ دیش میں لوگ دیکھتے ہیں جہاں دو سمندر چل رہے ہیں اس طرف کا پانی کڑوا ہے دوسری طرف کا پانی میٹھا ہے اور ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں جہاں دو دریا جگہ آ کے ملتی ہیں ایک پانی گدلا ہے دوسرا پانی صاف ہے گدلا پانی اس طرف نہیں ملنے دیتے اس طرف کا پانی گدلے پانی کی طرف نہیں ملنے دیتے یہ دو سمندروں اور جو دریاؤں کے درمیان پردے رکھنے والا کون ہے اللہ نے فرمایا زمین کو قرار بنانے والا میں زمین کے اندر نہریں بنانے والا میں زمین پر پہاڑوں کی مہکھیں تھوکنے والا میں دو سمندروں کے درمیان ایک پردے کو رکھنے والا میں آ اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الا بھی ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے جس کے پاس قوت ہوتی ہے مالک ہوتا ہے متصرف العمور ہوتا ہے طاقتوں والا ہوتا ہے بل اکثر لا یا بلکہ ان میں سے جو اکثر ہیں لا یا وہ جانتے نہیں ان کو علم نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے وہ لا علمی میں شرک کرتے چلے جا رہے ہیں وہ جاہل لوگ ان کو علم نہیں ہے امترا ازاد ہو پھر وہی انداز گا اچھا میں نے تم سے پہلے پوچھا آسمانوں کو بنانے والا کون میں نے تم سے پوچھا زمین کو بنانے والا کون پھر میں نے تم سے پوچھا زمین کو ٹھہراؤ کی جگہ بنانے والا کون پھر میں نے تم سے پوچھا نہروں کو جاری کرنے والا کون پھر میں نے تم سے پوچھا پہاڑوں کی میخیں ٹھوکنے والا کون اور چھوڑو جی اس کا جواب بعد میں دینا ام یجیب المضطر اضاء دعا ہو پہلے یہ بتاؤ جب لاچار بندہ اس کو پکارتا ہے جواب دینے والا کون ہے مسترہ بھلا کون ہے جو جواب دیتا ہے المسترہ بے کس کو المسترہ مجبور کو جو جواب دیتا ہے بے کس کو مجبور کو اجادہ ہو جب وہ مجبور اس کو پکارتا ہے جب وہ مجبور اس کو بلاتا ہے جب وہ مجبور اس کو صدا لگاتا ہے وہ کون ہے جو مجبور کی پکاریں سن کے اس کا جواب دیتا ہے وہ یک صرف اور اس مجبور پر سے برائی کو ہٹا دیتا ہے بیماری کو ہٹا دیتا ہے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے بے بےکس لاچار مجبور مضطرب آدمی جس کا کوئی در موجود نہیں سارے لوگوں نے اسے اپنے در سے ہٹایا کوئی قانون نظر نہیں آ رہا کوئی قاعدہ اسے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے توجہ توجہ ہے اشارہ کر رہا ہوں کوئی قانون سامنے نظر نہیں آ رہا مجبور ہو گیا بے بےکش ہو گیا سات کمروں کے اندر بند کھڑا ہے زلیخا دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے ہے الگ یہاں دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں روکنے والا ہاتھ کوئی نہیں میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں کمرے بند ہیں کھڑکیاں بند ہیں روشندان بند ہیں پھر یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا معاذ اللہ اس نے کہا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل یہ خلوت کے موقع روز روز نہیں ملا کرتے یہاں سے نکلنا بڑا مشکل تالے میں نے لگا دیے چابیاں میری جیب میں ہے اور قانون یہ ہے کہ چابی نہ لگے تو تالا کھلتا نہیں تالا نہ کھلے تو دروازہ کھلتا نہیں دروازہ نہ کھلے تو تو باہر جا سکتا نہیں تو میرے ہاتھ میں قیدی ہے جا نہیں سکتا اس وقت جو پیغمبر مجبور ہوا بے بےکش ہوا مز ہوا لاچار ہوا سارے دروازے بند ہو گئے تو حضرت یوسف نے چھت کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور فرمایا ہو او مجبور کی پکاریں سننے والے میرے مولا مجھ سے بڑا مجبور کون ہے میری نبوت کی سفید چادر کو داغ دار کرنا چاہتی ہے اللہ نے فرمایا پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے کیوں ہو دروازوں کی طرف دوڑو نا دوڑنا تیرا کام ہوگا اور تالے توڑنا میرا کام ہوگا ہو مجبور آدمی لاچار آدمی بے کس آدمی کی پکارے سننے والا اور اس کی پکار کا جواب دینے والا کون ہے وہ یکشو اور پکار سن کے اس کی تکلیف کو ہٹانے والا کون ہے وہ یجال و کم خلاف الزے اور اسی نے بنایا تم کو زمین میں نائب اسی نے بنایا تم کو زمین میں نائب کیا مطلب باپ چلا گیا بیٹا آ گیا وہ چلا گیا اس کا بیٹا آ گیا یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے دنیا میں یہ نظام چلانے والا کون ہے یہ نظام کس نے چلایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجبور بے کس مز تر لاچار آدمی کی پکارے جب وہ رات کی تنہائیوں میں پکارے یا سات کمروں میں بند پکارے یا تہخانے کے اندر پکارے یا دل کے اندر پکارے اس کے دل کی دھڑکنیں سن کے اس کی پکار کا جواب میں دوں اس کی مصیبت میں ہٹاؤں اے لاہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو ہے کہ اس کو پکارا جائے اس کو مشکل کشا مانا جائے اس کو حاجت روا مانا جائے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے تال اللہ بلند ہے اللہ بلند ہے اللہ کلی لمبا تزکرون اور لوگوں تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو یا دوسرا معنی یوں کریں گے تم میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اکثر لوگ تو یہ سن کر بھی نصیحت حاصل ہو نہیں کرتے ام یادی تم فیض الماتل برے ولب پہلے میں نے یہ پوچھا کہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون پھر میں نے یہ پوچھا کہ زمین کو قرارگاہ بنانے والا کون پھر میں نے یہ پوچھا کہ مجبور کی پکاریں سننے والا کون اور چھوڑو اس کا جواب تم نے کیا دینا ہے میری اگلی بات کا جواب دو ام تم فیضل و ماتل برے ول بہرے جب جنگل کے اندھیروں میں ہوتے ہو اور جب سمندر کے سامان تمہارا بھیگ رہا ہے میری رحمت کا ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تم تمہارے ساتھ مجھے کتنا پیار ہے رحمت کی بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری بنا کے بھیجتا ہوں کی اس بات کی کہ بارش ان قریب آ رہی ہے یہ ظلمات بر میں ظلمات بہر میں سمندر کے اندھیروں میں خشکیوں کے اندھیروں میں رستے دکھانے والا میں ہوں اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا میں ہوں الاحم اللہ بار بار اللہ کہتے کہتی اے لاہ مہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشاب بھی ہو سکتا ہے تال اللہ بلند ہے اللہ بلند و بالا ہے اللہ اما ام یوشر ان چیزوں سے جو تم شریک بناتے ہو تم کہتے ہو یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں تم کہتے ہو یہ جھولیاں بھرتے ہیں تم کہتے ہو یہ برکتیں دیتی ہیں تم کہتے ہو یہ شفائیں دیتی ہیں یہ جتنے شرک تم کرتے ہو رب کی ذات ان سے بلند و بالا ہے ام سمید اچھا پچھلی باتیں ساری چھوڑو جتنی باتیں پچھلی میں نے پوچھی تم سے ساری چھوڑو یہ نئی بات بتاؤ امدا اور خلقہ شروع میں مخلوق کو کس نے پیدا کیا ابتداء میں یہ خلق یہ مخلوق بنانے والا جنات کو انسانوں کو حیوانوں کو زمین کو چاند کو سورج کو یہ سب کچھ ابتدا میں بنانے والا کون ہے سما یوں پھر یہ بتاؤ اس مخلوق کو دوبارہ اٹھانے والا کون ہے جب سارے مر جائیں گے قیامت کے دن زمین کو آسمان کو بندوں کو جنات کو دوبارہ کھڑا کرنے والا کون ہے وہ میں ارضوں کو کم مین اور اب یہ بتاؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے یہ بتاؤ تمہیں کون رزق دیتا ہے مینت سمائے آسمان سے بارش برسا کے ول زمین سے اناج باہر نکال کے آسمان سے سورج کے ذریعے فصلوں کو پکا کے فصلوں کو پکا کے اس کی تمازت سے اور زمین کا سینا چیر کے فصلیں باہر نکال کے تمہیں روزی دینے والا کون ہے ابتدا میں مخلوق کو بنانے والا میں قیامت کے دن اس مخلوق کو دوبارہ بنانے والا میں تمہیں آسمان سے بارش برسا کے اور سورج کی تمازت سے تمہاری فصلیں پکا کے روزی دینے والا میں اور زمین کے سینے چیر کر ایک دانے کے بدلے سات سو دانے باہر نکالنے والا میں آئے اللہ اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الح کوئی اور معبود بھی ہے کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے جو مالک ہو اللہ وہ ہوتا ہے جو مختار ہو الہ وہ ہوتا ہے جو متصرف فی الامور ہو اللہ وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کرنے والا ہو آگے اللہ نے بہت خوبصورت بات کی اللہ نے فرمایا کول میرے پیغمبر اعلان کر بڑبوں نے جواب کیا دینا ہے یہ جو ہم پوچھ رہے ہیں ان سے باتیں ان پاگلوں نے ان باتوں کا جواب کیا دینا ہے انہوں نے کہنا ہے چڈو جی وہ بڑیاں کرنیاں بھرنیاں والے ہیں اور چڈو جی وہ جھولیاں بھر دیتی ہیں کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں انہوں نے جواب میں یہی تو کہنا ہے اس کا انہوں نے جواب کیا دینا ہے کول میرے پیغمبر تو اعلان کر ہاتھوں برہان کم ان کون تم ساد اور جن کو تم پکارتے ہو ان کی عبادت پہ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ہاتھو برہانکم لے رہا اپنی دلیل لے آؤ اپنی دلیل ان کے کرنی بھرنی ہونے پر کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے پر ان کے داتا ہونے پر گنج بخش ہونے پر مالک و مختار ہونے پر پکارے سننے والا ہونے پر مشکلیں حل کرنے والا ہونے پر ہاتھوں برہان کم لے آؤ اپنی دلیل ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے اگر تم صادق ہو دلیل پیش کرو میرے پیغمبر کوئی دلیل نہیں اب توجہ کرنا قرآن پاک میں دیکھنا لطف آئے گا وہ میں نے جو دو باتیں کہی تھی اللہ دوسری بات کو اب ذکر کرنا چاہتے ہیں پہلی بات کو ذکر کیا مالک میں مالک و مختار ہے دوسری کون سی عالم غائب ہے ایک صفت کا ذکر کیا ساتھ کہتے رہے الاحم اللہ الا ہا اللہ اما اللہ یہ ساری صفتیں میری کیا میرے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہو سکتا ہے پھر دوسری صفت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کل میرے پیغمبر کہہ دے لا یا لا یا نہیں علم رکھتے نہیں جانتے نوٹ کیجئے خاص کر کے ہمارے وہ دوست جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں جنہیں ہمارے متعلق ورگلایا گیا انہیں کہ یہ اٹھارہ بلاک والے جو ہیں یہ غلط مسئلے بیان کرتے ہیں یا نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں ان دوستوں سے میں کہوں گا نوٹ کرو اس بات کو اس صفحے کو اس آیت نمبر کو نوٹ کرو اپنے علماء سے جا کے پوچھئے گا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کون میرے پیغمبر تو اعلان کر میرے پیغمبر آپ فرمائیں لا یعلمو کرو میں نا شاہباش نہیں جانتے لا یعلمو نہیں علم رکھتے لا یعلمو نہیں جانتے کون منفی السماوات وہ مخلوق جو کہاں رہتی ہے کون فرشتے کون امبیا کی ارواح کون اولیاء کی ارواح کون صلحہ کی رو کون شہیدوں کی رو نہیں جانتے منف السماوات وہ مخلوق جو کہاں رہتی ہے آسمانوں میں ول ارض اور وہ مخلوق جو کہاں رہتی ہے زمین میں انسان ہیں جنات ہیں اس میں بڑے بڑے ولی ہیں بڑے بڑے فقیر ہیں بڑے بڑے شب زندہ دار ہیں بڑے بڑے صالح ہیں بڑے بڑے شہید ہیں بڑے بڑے تحجد گزار ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر آسمان والے بھی نہیں جانتے زمین والے بھی نہیں جانتے الغیبہ بولو نہیں جانتے الغیبا کس کو آسمان والے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے زمین والے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے اللہ, اللہ مگر کون رکھتا ہے عالم الغیب بھی میں غیب کا علم رکھنے والا میں مالک و مختار میں لہذا الہ بھی وہ دونوں سفتیں اپنی ذکر کی زمین والے بھی غائب نہیں جانتے آسمان والے بھی غائب نہیں جانتے یا اللہ بڑی ہو گئی میرے مولا تو نے نفی کر دی اور نبی پاک کی زبان سے نفی کروا دی بڑی ہو گئی مشرقہ نال میرے اللہ اللہ نے فرمایا نہیں کوڑے گھر تک توڑ کے آنا کوڑے نو گھر تک توڑ کے آنا اللہ نے آگے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا اللہ نے کہا تو کہتا ہے تو کہتا ہے وہ ہمارے حالات جانتے ہیں تو کہتا ہے میں گھر سے چلتا ہوں پیر صاحب کو پتا چل جاتا ہے تو کہتا ہے ہم قبرستان جاتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے आया آیا ہے नहीं نہیں آیا تو کہتا ہے وہ جانتے ہیں ساری باتیں میرے دل کے بھیج جانتے ہیں میرے دل کے راز جانتے ہیں تو انہیں عالم الغیب مانتا ہے اور ذرا مجھ سے سن وہ مایش ارونا اینا یو باسون جن کو تو عالم الغیب سمجھتا ہے ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے وَمَا شرون ان کو شعور نہیں ان کو پتا نہیں ایانا کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے جن کو اپنے وجود کا کلّی علم نہیں جن کو اپنے جسم پہ بیتنے والے ایام کا علم نہیں جن کو اپنے جسم پر بیتنے والے دنوں کا علم نہیں جن کو یہ پتا نہیں کہ قیامت کب آئے گی ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے ان کو کہتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں وہ ساری کائنات کا غیب جانتے ہیں اور وہ غیب کا علم رکھتے ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بیسواں پارا ہے پہلا سفا ہے اللہ نے اپنی دونوں سفتوں کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ اللہ کہتے رہے الاحم اللہ الاحما اللہ الاحم اللہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے جس میں کتنی سفتیں ہوں ایک جگہ اور دیکھیں ٹھہرئے ذرا میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا آج پھر ایک دفعہ ایک بات اور وہی بات دہراتے ہیں تھوڑی سی اللہ نے جہاں اپنی الوہیت کا ذکر کیا اپنی عبادت کی دعوت دی اپنی پکار کی دعوت دی وہاں فرمایا یہ دونوں سفتیں میری ہیں دونوں سفتے میری ہیں لہذا عبادت میری اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تافزو سنتم ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض منزل لذی یشفو اندہو اللہ بیز یعلم ما بین ایدیہم دما خلفہم جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے جہاں سے مخلوق شروع ہوئی جہاں تک مخلوق جائے گی سب کو جانتا ہے اپنی صفت کا ذکر کیا اور لہو السماوات و وہ فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ دونوں اپنی صفتیں ذکر کر کے آیت کے شروع میں کہا اللہ لا الہ اللہ جب یہ دونوں شفتیں میری ہیں تو میرے سوا الہ بننے کے لائق کو کوئی نہیں جہاں اپنی عبادت کی دعوت دی وہاں انہی دو سفتوں کا ذکر کیا اور جہاں اپنے سوا اوروں کی عبادت سے روکا اوروں کو مت پکارو میرے سوا کسی اور کو مت پکارو تو وہاں یہی کہا کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ مالک و مختار نہیں اسی کی نفی کی دیکھیے ایک جگہ سورت کا نام ہے سورت فرقان سورت کا نام ہے سورت فرقان آیت نمبر ہے تین تیسری آیت ہے تین سو پچیس سفا مل گیا جی تین سو پچیس سورت کا نام سورت فرقان آیت نمبر تین چلو سورت کے شروع میں چلیں شروع میں اپنی صفات کا ذکر تبارک الزین ازل ال فرقان آلہ آپ جن کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ وہ برکتیں دیتے ہیں ان کی ذات میں بڑی برکتیں گھر میں برکت وہ دیتے ہیں وہ برکت ڈالتے ہیں یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا ایسے نہیں کرتا ہوں یہ سنتے ہیں تو کرتے ہیں یہاں ہمارا ایک دوست ہے اس کے سسر دوسرے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں تو میرا وہ دوست ہمیں بتایا کرتا ہے اپنے پیر کی تصویر میرا سسر جو ہے اپنے پیر کی تصویر لٹکا کے یوں کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے تو میں نے اس کو کہا چاچا جی یہ بت پرستی نہیں ہے یہ بت پرستی نہیں تو کہتا چالو چل وا بھی تھی پیران دے بے ادب بندہ بڑا خراسا ہے کہتا ہے جب میرا سسر باہر چلا گیا نا تو میں نے وہ پیر صاحب کی جو تصویر تھی نا وہ الٹی لٹکا دی ٹانگیں اوپر سر نیچے آیا گسے میں لال پیلا پتہ تو چل گیا بھائی کام تو جوائی ہی دہی ناراض ہوتا ہے بے ادب گستا توہین کی ہے تم نے میں نے کہا چاچا جی جس سے سدھے ہونے کی طاقت نہیں وہ تمہیں کیا دیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو وہی بندہ مجھے بتاتا ہے کہ میرا سسر اور سسر گھر والے ساروں کا خیال ہے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرا جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ گھروں میں برکت دیتے ہیں دکانوں میں برکت دیتے ہیں اولاد میں برکت دیتے ہیں فرمایا نکال دو یہ خبیص بس بس اپنے ذہن سے تبارک الزی نزل الفرقان علی اللہ برکت والی ذات وہ ہے جس نے اپنے بندے محمد پہ قرآن نازل کیا ہے تبارک الزی برکت والی ذات وہ ہے نزل الفرقان جس نے اتارا فرقان مراد کیا ہے فرقان حق و باطل میں حق و باطل میں فرق کرنے والی توحید و شرک میں فرق کرنے والی کفر و اسلام میں فرق کرنے والی کتاب برکت والی ذات وہ ہے جس نے قرآن اتارا اللہ ابدی ہی اپنے بندے پر لے یقن لے لال مین تاکہ اس کو بنائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ساری کائنات کے لیے اس کو پیگر بنایا اس کتاب کو ہدایت نامہ بنا کے بھیجا الزی اللہ سبحان اللہ الزی لہو ملک السماوات والارض برکت والے برکت دینے والے وہ نہیں ہوتے جو خود پیدا ہوں برکت دینے والے وہ نہیں ہوتے جو خود روٹی کے محتاج ہوں برکت دینے والے وہ نہیں ہوتے جو کبھی بیمار ہو کے چارپائی پہ پڑ جائے برکت دینے والے وہ نہیں ہوتے کہ سلاب کا پانی ان کے گاؤں میں گھس جائے ان کے گاؤں میں گھس جائے اور وہ انتظامیہ کو مدد کے لیے پکارتے رہے لوچے بھیجو ہمیں یہاں سے نکالو فرمایا برکت والے وہ نہیں ہوتے الزی لہو ملک السماوات ول برکت والی ذات وہ ہوتی ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے الزی لہو ملک السماوات اسی کے لیے ہے بادشاہی اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں میں ول اور زمین میں ولم یت والا اس نے اولاد بھی کوئی نہیں بنائی اس نے اپنی اولاد بھی کوئی نہیں بنائی ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں اپنا اختیار کسی کے حوالے کوئی نہیں کیا ولم یقن لہو شریق ولم یقن لہو شریق ان فلم اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی بھی شریک کوئی بھی سانجی نہیں ہے اس کی بادشاہی میں وہ خالہ کا کل شعین اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو فق درہو تقدیرا پھر اندازہ کیا ہر چیز کا اندازہ کرنا اندازہ کیا ہر چیز کا یوں نہیں بارش آ گئی ایک سال برس رہی ہے او پونی پونی ہو گیا پوری دنیا میں نانا فقدر او تقدیرا ہر چیز کو اتارا تو اندازے کے مطابق اتارا مالک میں برکت دینے والا میں زمین و آسمان کا مالک میں قرآن اتارنے والا میں میری سفتے پڑھ لیئے ذرا منفی پہلو دیکھو فتخو مندون ہی آل اور انہوں نے پکڑ لیے وقت انہوں نے بنا لیے انہوں نے پکڑ لیے میندونی ہی اس کے نیچے نیچے اس کے ورے ورے اس کے علاوہ اسے بھی پکارتے ہیں اس کے نیچے اوروں کو بھی پکارتے ہیں اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اس کے سوا اوروں کی بھی کرتے ہیں وقت خزور اور بنا لیے انہوں نے مندونی ہی اس کے نیچے نیچے آل ہتن علاح معبود مشکل کشا جن کے وہ سجدے کرتے ہیں نیازیں دیتے ہیں کرنیاں بھرنیاں والا سمجھتے ہیں برکتیں دینے والا مانتے ہیں جھولیاں بھرنے والا مانتے ہیں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا الہ معبود مان لیا لا یخلکون شیل کرو میں نا جنہوں نے پیدا نہیں کیا سیل سیل اتنوین اور لکلیل کا کمی بھی نہیں بنایا لا یخلکون شیل انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا وہ ہم اور وہ خود پیدا کیے گئے فرمایا جن کو تم الہ مانتے ہو وہ مالک نہیں ہے وہ پیدا کرنے والے نہیں ہے لا یمل میرے وہ بھائی ایک دفعہ پھر توجہ کریں جنہیں ہمارے متعلق ورگ لایا گیا ہمارے نزدیک آنے سے روکا گیا وہ عسائد کو پھر ایک دفعہ نقل کریں لکھ کے لے جائیں قرآن کیا کہتا ہے لا یم کرو میں نا وہ مالک نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہے لے عنف و اپنی جانوں کے لیے زر نقصان کا وہ مالک نہیں ہے اپنی جانوں کے لیے نقصان کا ولا نفان بولو بولو اپنی جان کے نفع نقصان کے وہ مالک ہو نہیں ہے اگر وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک ہوتے زمینیں چھوڑ کے قبروں میں کبھی نہ جاتے یتیم بچے چھوڑ کے قبروں میں کبھی نہ جاتے یہ دنیا کی رونقیں چھوڑ کے وہ قبروں میں کبھی نہ جاتے وہ اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے ولا یملکو نہ وہ مالک نہیں ہے مئ تن ولا حیاتن ولا نشورا اور جی اٹھنے کے نشور قیامت کے دن اٹھنا نہ وہ زندگی کے مالک نہ وہ موت کے مالک نہ قیامت کے دن اٹھنے کے مالک گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ مالک و مختار نہیں ہے اور جو مالک و مختار نہ ہو وہ عبادت کے لائق ایک اور جگہ دیکھیے صفحہ نمبر تین سو آٹھ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں سورت کا نام ہے سورت حج آیت نمبر ہے تہتر آیت نمبر ہے تہتر رکو ختم ہو رہا ہے اگلا رکو شروع ہو رہا ہے سفر نمبر تین سو آٹھ مل گیا جی یا یو ہناس اے لوگوں زورے با بیان کی جاتی ہے مسلون ایک مثال بیان کی جاتی ہے ایک مثال فستا میں اس کو غور سے سنو فسم نہ فستا ان کانوں سے بھی سنو اور دل کے کانوں سے بھی سنو غور کرو اس پر ہم ایک مثال کے ذریعے تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں ان الزین تدونا جن کو تم پکارتے ہو مندون اللہ اللہ کے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ بیسویں پارے کا پہلا سفا پڑھ لیا آپ نے میں نے پڑھا دیا آپ کو زمین کو پیدا کرنے والا کون آسمان بنانے والا کون باغات اگانے والا کون زمین کو قرارگاہ بنانے والا کون سمندر دریا نہے بنانے والا کون سورج چاند کا نظام بنانے والا یہ ساری چیز میں نے بنائی یہ ساری کائنات میں نے بنائی یہ پیدا کرنے والا میں اور جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا لین یخلقو وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے زبا ایک مکھی کو واہ میرے اللہ تیرے سمجھان سے قربان ہی جاؤ پر مشرکو تو اڑے نہ منن تے بھی قربان ہی تسی تم ایک نہیں مننی کیسا سمجھائے جن کو تم ہم نے سب کچھ بنایا ہم نے ساری کائنات بنائی ہم نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جن کو تم پکارتا ہے لئی اخلوکو زبابل وہ نہیں پیدا کر سکتے زبابل ایک مکھی مکھی نہیں بنا سکتے والا وج تمولا الگ الگ نہ بنائے حضرت علی حجویری الگ ہو کے بنانے لگے بہاول ملتانی الگ ہو کے بنانے لگے شیخ ابد ال کادر الگ ہو کے بنانے لگے الگ الگ, الگ بنانا چاہیں ہو سکتا ہے نہ بنا سکے یہ سارے مل کے تل ہو سکتا ہے بنا لیں اللہ نے فرمایا مکھھی نہیں بنا سکتے ولا وج تماؤلا اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں اگرچہ سارے مل جائیں اگرچہ سارے جمع ہو جائیں اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں وہیں یسلب ہو مزاب و مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات مکھی بنانی ہوگی اس کا دل بنانا پڑے گا مکھی بنانی پڑے گی اس کی آنکھیں بنانا ہوگی آنکھوں میں قوت بسارت دینی ہوگی اس کے کان بنانے پڑیں گے اور کانوں میں قوت سماعت دینی پڑے گی اس کی زبان بنانی پڑے گی اس کا دل بنانا پڑے گا اس میں جگر فٹ کرنا پڑے گا اس میں میدہ بنانا پڑے گا حیران ہو گئے حیران ہو گئے ہو کہتے ہیں جتنے جوڑ یہ جوڑ اللہ تعالیٰ اونٹ میں فٹ کرتا ہے نا اتنے ہی جوڑ رب نے چینٹی میں بھی فٹ کی پیدا کرتا ہے نا وہ سارے جوڑ اس نے فٹ کی مکھی کا بنانا تو دور کی بات مکھی بنانی پڑے گی اس کے کان اس کی آنکھیں اس کے پر اس کا میدا اس کا جگر اس کا دل سب کچھ بنانا پڑے گا پھر اس میں روح پھونکنی پڑے گی یہ تو بہت دور کی بات ہے وہی یس لب مز زباب اگر تمہارے معبودوں سے جن کو تم کہتے ہو یہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں اگر ان سے مکھھی کوئی چیز چھین کے لے جائے نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھو یس لوگ سلب کرنا کھو لینا چھین لینا اللہ نے فرمایا اتنے کمزور ہیں کہ مکھیاں بھی ان سے چیزیں لیتی ہیں تو کہتا ہے بڑی کرنیاں بھرنیاں والے تو کہتا ہے بڑی برکتیں دینے والے تو کہتا ہے وہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں ارے وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ مکھیاں ان سے چیزیں چھین کے لے جاتی ہیں بزرگ سامنے بیٹھا ہے روٹی پڑی ہے پھل فروٹ پڑے ہلوا شریف رکھا ہے مکھی اس میں سے چیز چھین کے لے جائے یا بزرگ کا انتقال ہو گیا تم نے اس پہ نیازیں چڑھائیں تم نے جمع پکائیں تم نے گیارہویں پکائی تم نے وہاں میلاد منایا تم نے وہاں شرینیاں رکھی اور قبر کے اوپر سے مکھی چیز چھین کے لے گئی لا یستن کے زو ہو من ہو وہ سارے ملک کے مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے وہ اپنا نقصان مکھی سے واپس نہیں لے سکتے زاوفا کمزور ہے ذافا ضعیف ہے ضاوفا کمزور ہے طالبوں مانگنے والا ول مطلوب جس سے جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور کہ مکھی بنا نہ سکے جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور کہ مکھی سے چیز واپس لے نہ سکے جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور کہ چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہ سکے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہ سکے جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور وہ بھی کمزور کہ کروٹ بدل نہ سکے کروٹ بدل نہ سکے جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور کہ یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ نہ سکے جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور اگلی آٹ پہ ذرا نظر دوڑائیے پھر لطف آئے گا سمجھنے کا اللہ نے فرمایا اور جو مکھی بنا نہ سکے جو مکھی بنا نہ سکے ان کو پکارتا ہے جو مکھی سے نقصان واپس نہ لے سکے ان کو پکارتا ہے وہ کمزور ہیں اور مجھے چھوڑ کے طاقت والے کو چھوڑ کے قوت والے کو چھوڑ کے القوی کو چھوڑ کے العزیز کو چھوڑ کے جو قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کے مٹھی میں اٹھائے گا مٹھی میں اٹھا لوں گا ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کے وہ قوت والا وہ طاقت والا وہ القبیو العزیز ہو الغالب الجبارو الارو اور مجھے چھوڑ کے کمزوروں کو پکارتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدرے ما قدر اللہ حق کا قدرے کون فکوا کر رہا ہے اور خالق خالق تو ہمارا تو شکوے پہ آ گیا ہم اتنے گناگار ہو گئے ہم اتنے گر گئے کہ تجھے شکوہ کرنا پڑ گیا ما قدر اللہ حق کا قدری جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے وہ قدر نہیں کی ما قدر اللہ لوگوں نے قدر نہیں کی حق کا قدر ہی جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا ان اللہ جاؤ طالبو پچھلی یاد پہ جائیے ذافت تال وہ و مطلوب جن کو تو پکارتا ہے وہ ذاوفا وہ کمزور اور ان اللہ لویون ل اور میں ہوں القوی طاقت والا قوت والا العزیز عزیز زبردست زبر سمجھتے ہو زبر کسے کہتی جانتے ہو زبر کس میں کہیں ایک ہوتی ہے زیر ایک ہوتی ہے زبر زبر ہوتی ہے اوپر اور زیر ہوتی ہے نیچے اللہ نے فرمایا میں زبردست سب زیردست العزیز زبردست جس کا ہاتھ سب سے اوپر ساری کائنات زیر دست ساری کائنات کا ہاتھ نیچے مانگنے والا اور میرا ہاتھ اوپر زبردست میں ہوں زبردست وہ ہے زیردست کیا مطلب اللہ تعالی کہنا چاہتے ہیں ان تمل فکرا تم سب منگتے ہو فقیر ان تمل فکرا تم سب ہو فقیر تم ہو منگتے تم ہو سوالی اور میں ہوں غنی بے پرواہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہنا یہ چاہتا تھا کہ تو بتو بتو بتو کہنا یہ چاہتا تھا کہ جہاں اللہ نے غیر اللہ کی عبادت سے روکا وہاں بھی اسی چیز کا ذکر کیا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ مالے کو مختار نہیں ہے ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے ان کو مت پکارو میری عبادت کرو اس لیے کہ مالے کو مختار بھی میں ہوں عالم الغیب بھی یہ مضمون آگے چلنا ہے انشاءاللہ عبادت کی قسمیں ابھی بیان کرنی ہے عبادت کی قسمیں کتنی یہ تو عبادت کی ہم تعریف کر رہے ہیں عبادت کی قسمیں بھی ہم بیان کریں گے آپ